جسم اللہ شیطوان الرحیم جسم اللہ الرحمان الرحیم عزیزہ نے مان آج سپتمبر انیس سو چوراسی کی اٹھائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سولہ تقریب کی آئے چودہ سے ہو رہا ہے ایٹ تھری ڈبل بات یوں تلی آ رہی تھی کہ یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اس صورت کا عنوان ہی ششیف سرمایہ داروں کے متعلق کی بات اور انہی کے ساتھ جو جس قسم کے وہ جھگڑے کرتے تھے جس قسم کے اعتراضات کرتے تھے انہیں کے متعلق بات چلی آ رہی تھی اور آپ کی بات یہ تھی کہ جب ان سے بات تو ان کے دلیل و برہان کی روح سے کی جاتی ہے اور یہ اس کا جواب کسی دلیل سے علم و بصیرت کی روح سے نہیں دیتے جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسناف سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے ہم اسی راستے پہ چلتے جائیں گے جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے اسناف کی بات کرتے ہو تاریخ کے نویشتوں سے سبز کیوں نہیں حاصل کرتے ادوارے سابقہ میں جس قوم نے بھی اس قسم کا نظام قائم کیا اس کی وہ پستا انجام تباہی ہوا تو یہ سن کے وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے وقتوں کے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ یہ کوئی حقائق نہیں ہے کہ ان سے ہم کوئی سبق حاصل کریں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ علم ب سیرت کی روح سے کوئی بات کی جاتی ہے دلائل و راہیم کی روح سے اسے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے باوجود کیا بات ہے ان سے یہ چیزیں اثر نہیں کرتی اثر نہ بھی کریں دلیل کا جواب تو دلیل سے دے آٹو برہانوں کو میں نکن پنچوا دیتی ہو تو دلیل نہ اس کے جواب میں تو یہ کیا چیز ہے یہ کس قسم کی ہے یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے ان کا یہ کیوں ہے ایسا کی میں حایب سے ہوں جس میں یہ جواب دیا گیا ہے میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے جو ہمارے ہاں متدا ترجمے چلے آ رہے ہیں اور وہ ان تفاشیل پر مبنی ہیں جو اصلاح سے ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں روایات پر مبنی ہیں پہلے لوگوں نے پہلے بزرگوں نے جو پہلے تفصیل کر دی اسی کے اوپر یہ آگے چلتے آ رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے یہ ذہنیت کیا ہے پھر میں نے عرض کیا تھا کہ انتراجم کی روح سے یہی نہیں کہ قرآن کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی بلکہ اس کے متعلق بڑے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اور یہ جو غیر مسلم اس قدر اعتراض کرتے ہیں اسلام پر وہ وہی اسلام ہوتا ہے جو ہمارے یہاں متداول چلا آ رہا ہے اور ہمارے یہاں اسے اشلاف اور مسلق کہہ کے منوایا جاتا ہے آنے والی نسلیں خود ہماری نسلیں جو ہیں وہ صرف گشتہ ہو رہی ہیں بلکہ اسلام سے سرکش نہیں متنفر ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اور اس کے لیے قرآن میں خود اپنے سمجھ میں دو طریق بتایا ہوا ہے سے آیات سے کہ ایک بات اگر ایک جگہ چڑھی گئی ہے تو تم دوسرے مقامات میں دیکھو کہ قرآن خود اس کی وضاحت کس طرح سے کرتا ہے اس تفریح کی ضرورت اس لیے پیشائی کے کی آیت سامنے ایسی آ رہی ہے وہی تفریح سے آیت کے روح سے وہ بات سمجھ میں آئے گی قرآن کریم کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ بکھرا تھی پہلی ہی آیت کے اندر جو زائیں وہ لاروحاطی متقین کا ترجمہ یہ کہ یہ رنمائی یا ہدایت ہے متغیوں کے لیے اور متقی جو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو مومن سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے پکا ہے ایمان پر پہ تو ہدایت ہے مستقیوں کے لیے تو جو پہلے ہی مستقی ہیں ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہیں اور جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہے نہیں تو کیا مسئلہ مطلب ہوا اس کتاب کا کہ پہلے جو متقی ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے جو نہیں متدی ان کے لیے تو یہ تو یہ مطلب کلام کا پہلی میں آپ دیکھیے تھوڑا بات چلتی ہے ایک درج میں سے آگے بات چلتی ہے یہ جو کابر ہیں نہ مارنے والے برابر ہے تمہارے لیے تم انہیں آگاہ کرو نہ آگاہ کرو انہوں نے تو ایمان لانا ہی نہیں تو کفار کے لیے تو یہ برابر ہو گیا جن تک یہ پہنچاؤ نہ پہنچاؤ ان کو آگاہ کرو نہ آگاہ کرو تعلیم دو نہ تعلیم دو تو سو آج ہی نہیں ہے انہوں نے تو ماننا ہی نہیں اس لیے آگا کیا ہے ان کے ساتھ سر سفاری کا تو ہدایت مستقیوں کے لیے نہ ماننے والے جو گھر جن کو کہا گیا ہے ان کے مسلط کے ساتھ وادہ ہی کچھ نہیں ہے ان کو سمجھانے کا نہ سمجھانے کا ہی ہے کیوں ختم اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر موڑ لگا دی گئی ہم غور کر رہے ہیں پہلے ہی کا یہ پرانی قریم کا اور لکھنے کو بات سامنے آتی اللہ نے ان کے دلوں پر موڑ لگا دی ان کے دلوں پہ مور لگا دی تو ٹھیک کہا پھر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے خالصانے کی بات ضرورت کیا ہے یقین ہے ان کے دلوں پہ ہم نے مور لگا دیتی ہے خدا نے جن کے دلوں پہ مور لگا دیتی ہے اس مور کو توڑ سن سکتا ہے اور پھر ان کا اس میں کیا اختیار اور قصور کیا ان کا تو یہ تو یہ ہونا چاہیے نا یہ مشہور قدم ہے خدا نے ان کے دلوں پہ موک لگا دی دیجاؤ نہ سمجھاؤ پھر آگے بات بجاؤ سجاؤ والا سلسلہ تو ختم ہوا نا ان کے دلوں پہ خدا نے موک لگا دی تو وہ کہیں گے کہ ہم تو سمجھ نہیں سکتے ہم نے سمجھ میں سوچنے کی صلاحیت ہی تم نے نہیں رکھی تھی یعنی خدا نے مہربہ لگا دی یہ جتنے اس قدر کی پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہاں جن کو اشراف کہا جاتا ہے یا جو بھی اس مسلط کے پیراؤ ہیں وہ دو باتوں کو اکٹھا نہیں کرتے اسی آیت میں کتا مندہ پلوبے آداب کمی وداب سارے دلوں پہ مور کانوں میں ڈانس آنکھوں پہ پردے خدا نے لگا دی اور دو لفظ اسی آج کے اگلے لفظ یہ ہیں جہاں ختم ہوتی ہے سخت آزاد دیا جائے گا یہ موب لگا دی نے سوچنے کی صلاحیتیں خرم کر دی رسول سے کہہ دیا کہ جتنا ہے سمجھاؤ نہ سمجھاؤ بات ایک ہی جیسی ہے میں تو سمی سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے تو چلیے مصول قدم ہوئے جیسے پاگل کو کوئی نہیں دیتا دنیا میں وہ مجرم ہی نہیں ہوتا وہ تو یہ لوگ اس کی میں آ گئے اور اس کے بعد پوری کہہ رہا ہے کہ یہ کرنے والا ختم اللہ ہو موڑ رہا بھی اور کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم سب دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں یہ میرے ذہن میں کیوں آ گئی میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ سے کیوں زور دے رہا ہوں کہ اس طرح سمجھو اس لیے کہ قرآن نے جو کہا تھا سے تدبر کیا کرو قرآن تفکر کیا کرو غور کیا کرو فکر کیا کرو اصل و فہم سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو تو جب بھی کھڑا ہوگا انسان اور عصل و فہم سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے سامنے یہ دو متضاد چیزیں آئیں گی کہ خدا نے اگر مور لگا دی ہے تو اس کے بعد والام کیا کہ یہ کیوں؟ پھر عذاب کیا تو کس قسم کا تصور خدا پیدا ہوتا ہے اس طرح تو سمی نے سوچنے کی صلاحیت کر دی کہہ دیا ہدایت ہے قرآن مستقیم کے لیے رسول سے کہا برابر ہے یہ اچھا ہے ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ بابا میرول قلم نہیں تو پاگل اور اس کے بعد کہا والا نلیم یہ کیا, کیا بات ہے اللہ خدا سالم تو ایک وہ بھی آخری سلام کسی انسان کی کتاب میں جس قسم کی چیز ہو تو آپ اس کو اٹھا کے پہن دیں گے یہ ہے کیا چیز اور اسی ایپ میں وہی ختم کر کے اس کے ساتھ آئیے فٹر ہی ایک ہے بات ساری ہوئی قرآن کریم کو تشریح آیات آیا کی روسے سمجھنے کی ہے قرآن خود کہا ہے کہ یہ طریقہ ہے قرآن کے سمجھنے کا کہ جو موضوع کسی ایک مقام سے آیا ہو یہ دیکھیے دیگر مقامات میں قرآن نے اس کے متعلق مطلب کیا کہا ہے اور یہ دعویٰ ہے اس کا اور پھر وہی درمیان میں کبھی وہ میں آئی جاتی ہے بنتی نہیں ہے بادشاہ گئے بغیر اس مجلس میں قریباً پچاس برس گزارے تھے قرآن کو اس طرح سمجھے بات بڑی ہے چھوٹا سا ہے لیکن اس کا یہ فضل و گرم ہے کہ اب کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے جس میں مجھے کوئی الجھن پیدا ہوتی ہو اس لیے کہ میں نے تصریفی آیات سے سمجھا ہے ایک وقت میں جو آیت سامنے میرے آتی ہے قرآن کے سارے مقامات میرے سامنے ہوتے تو خود اپنے مقامات کو باغے کرتا چلا جاتا ہے وہیں سے یہ نظر آتا ہے کہ اعجاز کیا ہے قلام کا اب اسی ایک چیز کو لے لیجیے جس کے لیے میں نے یہ تنجیدگی تعارف ضروری سمجھا یہ جو آئے ہمارے سامنے آئی نور لگا دی. کہا یہ ہے کہ انہیں اتنا سمجھایا جاتا ہے اتنی کوشش کی جاتی ہے اس کے باوجود یہ سمجھتے ہی نہیں ہے ماننا تو ایک بار بات رہی کم از کم سمجھنے کے بعد انکار کریں کوئی اعتراض کریں کوئی دلیل دیں تو کوئی بات بھی ہوئی یہ کیا بات ہے بات تو ان کی طرف سے جواب تو کو آ جائے گا ان کی طرف سے اگر وہ پہلی آپ گے کہ سام بات تو صاف ہے آپ نے خود ہی ہمارے دلوں کے موہرے لگا دی ہوئی ہے تو ہم سمجھ کیسے کرتے ہیں یہ وجہ ہے اور اس نے یہی صاف کر دی بات کہ جسے یہ دنوں پہ مہر لگنوں کہتے ہیں ہے کیا اچیل یوں علی نمن دو آئے لگائیے بات صاف ہو جاتی ہے اکلنا بات یوں نہیں جیتے یہ کہہ رہے ہیں قرآن کا یہ کنہ کہاں آتا ہے یوں نہیں ہے بل بل کے بات عقل میں یہ ہے رانا اداب طلوب ہی ماں قانو یق جو ان کے اعمال ہیں وہی زنگ بن کے ان کے دنوں کے اوپر لگ جاتے کوئی رہا کوئی اعتراض رہا کوئی الجن رہی قسم میں اور یہ چیز کے وہاں اللہ اپنی طرف کیوں منسوخ کرتا جو چیز بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے اسے خدا اپنی طرف منسوخ کر دیتا مادر ہوتا تھا مثال کی یہ اولاد پیدا کرتے ہیں انسان خود اسے بھی خدا اپنی طرح منسوخ کرتے تھے ہم جس کو چاہے بیٹا دیتے ہیں جس کو چاہے بیٹھی دے دیتے ہیں. اس کا انداز میں سمجھانے کا ہوں یہ ہے بات یہ کہ یہاں سب کچھ خدا کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے کبھی تو وہ اس قانون کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کبھی وہ قانون دینے والے کی طرف یا قانون بڑھانے والے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے وہاں اشارہ خدا کی طرف ہو جاتا ہے دوسرے مقام کے اوپر وہ اس قانون کو واضح کر دیتا ہے تو اس کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ جب خدا نے اپنے مطلب کہا تھا تو اس کے معنی یہ تھا تو اس کا ترجمہ یوں کیجیے اس کا مقروم یوں سمجھائیے کہ خدا کے قانون کے مطابق ان کے دلوں پر مہرے لگ جاتی ہے اور قانون یہ ہے کہ جس قسم کا کوئی عمل کرتا ہے اسی قسم کا اس کا قلب پل بدنیت ہو جاتی ہے. اور یہ چیز یہ نہیں کرتے اپنی طرف سے نہیں بات یہ ہی متعلق اگر ہو میں نے خون اس طرح متعین کیا ہے نا سارے قرآن کا تو یہ نہیں بات کہ میں نے متعین کیا ہے قرآن نے اپنے دوسرے مقامات میں خود ہی اس کو متعین کیا ہے میرا تو اتنا ہی ہے کہ جو ایک مقام آتا ہے قرآن کا اس کا مقام دوسرے مقامات کو سامنے رکھتے متعین کرتا ہوں اور ریفرنسز دیتا جاتا ہوں حوالے دیتا جاتا ہوں تو اب جب یہ آیت آ کہ انسان کے اپنے آواز ہی زنگ بم اس کے دل کے اوپر لگ جاتے ہیں تو وہ جو پہلی آیت تھی رضم مطلب اللہ کی بات ثابت ہو گئی کہ خدا کے قانون کی روح سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے امال کے نتائج زنگ بن کر اس کے سلبت دماغ کے اوپر محیط ہو جاتے ہیں اور یوں انسان اپنی سمجھ میں سوچنے کی صلاحیتوں کو خود کھو دیتا ہے اور جب وہ یہ خود کرتا ہے تو پھر وہ ٹھیک بات ہے بھلا ہو مذہب و مدیم تو اس کی اس کی اس کی سزا نہیں اس کا نتیجہ بھوگتا ہے جب کانوں میں آپ انگلیاں دے دیں گے اور آپ سنیں گے نہیں تو معلوم رہ جائیں گے نا آپ ان چیزوں سے جو کی روح سے آپ تک پہنچنی ہے اسی کو سزا کہتے ہیں جب آپ سورج نکلنے کے باوجود آنکھیں بند کر دیں گے تو کوئی چیز نظر نہیں آپ کو آئے گی یہ کی کھا گئی ایک جگہ تو خدا یہ کہے گا کہ تم نے آنکھیں بند کی تو خدا نے تمہارے سامنے کی پیدا کر دی دوسری جگہ کہہ جا کہ جو آخ کر دے گا اس پہ طریقی کا تا جائے نتیجہ اس طریقے کا دونوں صورتوں میں یہی ہوگا دونوں صورتوں میں نہیں جو طریقے ہیں کہ جو آنکھیں بند کر دے گا اس میں راستہ روشن نہیں ہوگا یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے ابھی بات یہ ہوگی ولاؤ مزہ علیم اس کے لیے تباہی ہے آپ کو بھی چلے گا پورا رابطے میں آئے تو اس میں گر جائے گا تو یہ طریق ہے قرآن کریم کے سمی جانے والے میں نے یہ طریقہ کیا اس میں کوئی کسی قسم کی رنجن پیدا نہیں ہوتی بات قرآن اپنی بات آپ صاف کرتے خدا نے خود کہا ہے کہ ہم نے اسے نازر کیا ہم اس کی مداحت کرتے ہیں اس نے واضح کر دی ہے یہ کتاب اس کے لیے کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں سورج کو لیمپ سے نہیں جھونکا کرتے کہ کہاں ہے وہ یوں قرآن واضح ہو جاتا ہے اور یہ اس کا گاضہ ہے کہ جو بھی اس سے محنت کرے گا وہ اس وادے کی صداقت کو خود پا دے گا اللہ یہ دیکھیے یہ انداز جو اس کا ہے جو نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو کہ قرآن مورے لگا رکھی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں آتے نہیں بل بل سے حقیقت یہ ہے رہنا فلوبے ہی ماں قانو یبت دور یہ ماں قانو قرآن کا تو ایک لفظ نو سالیہ پہاڑ ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ایسا کیسے کہا جاتا ہے جیب انداز ہے کہنے کا جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی زیادہ بن جاتا ہے ماں قانو یب تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا جمعیں بند کر دی جائے گی ساری کی چھا جائے گی تو روشنی سے محروم ہو جائے گا نا انسان کلنا ہم الرب ہند یوم نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پھر یہ خدا کی جتنی ادا کردہ خوشگواریاں نیمتے آخشیں ان سے محروم ہو جاتی بند کر لینے والا جب روشنی سے معلوم ہوتا ہے تو روشنی کی وجہ سے جس قدر بھی انسان کو جو بھی نعمتیں عائشیں حاصل ہونی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے محروم کر لیتا ہے یہ لا لہجو یعنی یہ, یہ نہیں کہ وہ پھر حجاب کے بیٹھے مانے تو ایک نقاب کے ہوتے ہیں پردے کے ہوتے ہیں مجھے معنی ہوتا ہے محروم ہو جانا وہ اپنے آپ کو محروم کر لیتے یہ روش یہ دینی تختیار کی جائے تو اپنے آپ کو پھر خود محروم کر لیتے اور یہ کیا ہے محرومی ایک ایک نفس قرآن کر قرآن کی تعلیم کیا ہے ارتقاق کی انسانیت کا عام طور پر جسے ایولیوشن کہتے قرآن نے پہلے تو یہ فزیکل ایولیوشن مادی دنیا کے اندر یہ جو آئی ہے تو وہ ایک موضوع کچھ سائنٹیفک سا یقینی سا ہے کہ کس طرح سے زندگی مختلف اطوار میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی اس کو ارتقاء کہتے ہیں. یہ ان کے ہاں تو ایوال ہی ہے بس قرآن نے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہوا ہے عربی زبان میں ارتقاء کا لفظ جو ہے اس میں بلندی کی طرف آنے کے معنی ہوتے اور یہ, یہی چیز جو ہے سائنس کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ زندگی ان مراحل میں سے گزر کر بلندیوں کی طرف آتی جاتی ہے انسان حیوانات سے بلند مقام کی اوپر ہے اور اس سے پہلے منازل میں جہاں یہ زندگی تھی کہیں کیکڑے کہیں تام کہیں یہ مگربت چلیے ان میں سے یہ گزرتے ہوئے پھر آئے تو انسان بلندی مقام کی اوپر ہے اس لیے ارتقاء کا نفس مدایت معذور ہے اس کے لیے آگے بڑھنے کے لفظ قرآن کریم نے اپنا مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ انسانیت کا ارتفا کرے گا اس کو آگے بڑھائے گا یہ ہے قرآن کے قوانین یا قوانین خداوندی کے اتباع سے سوچا یہ ہے یا ہوگا یہ کہ زندگی آگے بڑھ جائے گی زندگی بلند ہو جائے گی فصلوں سے اوپر آ جائے گی اور جب ان قوانین کا اطلاع چھوڑ دے گا سوچنا سمجھنا چھوڑ دے گا تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ جس مقام پر ہے زندگی وہاں رک جائے گی آگے نہیں پھر بڑھے گی بلند نہیں پھر ہوگی جاوید ہو جائے گی رک جائے گی اس مقام کے اوپر یہ جو کسی جگہ رک جانا ہے شرد کا اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے قوموں کا باقی اقوام کے مقابلے میں خود زندگی کے تاروان کا آگے بڑھنے سے رک جانا کسی مقام کے اوپر جامد ہو جانا کھڑے ہو جانا یہ ہے جس کو कहा गया گیا रुक گیا بھی تو قرآن نے کہا کہ جب یہ سمجھ میں سوچنے سے کام نہیں لیں گے زندگی جامد ہو جائے گی اور اس کے لیے کہا سما انجہیم ہمارے <الْجَرِيم> ہاں تو جہنم کا ترجمہ بھی دوزخ اور ذہیم کا ترجمہ بھی دوزخ ذخر لار کا ترجمہ بھی دوزخ ظف اور دو ذخی کا لفظی ہی نہیں تو بہرحال تصبر ذہن میں نہیں آتا کہ قرآن کیا کیا یہ رہا ہے قرآن کی و فکر سے کام نہیں لیتے و برحان سے بات نہیں کرتے کہتے یہ ہے کہ جو اطلاع سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم تو وہی کرتے چلے جائیں گے جا آگے نہیں بڑھیں اس نے کہا کہ یہ جو ہزار برس پہلے کے کسی گروج نے یا کسی ان کے بڑے نے کہہ دیا اسی کے اوپر اگر رک گئے تو تب انسان کا تو ہزار برس پہلے کا کہہ دیا وہی رک گیا آگے بڑا نہیں ہے قرآن کریم نے حکم دیا ہے تدبر و تصبر کا قرآن میں اور وہ حکم کسی نہ خاص زمانے کے لیے ہے نہ خاص مقام کے لیے نہ خاص اشخاص کے لیے یہ قیامت کے لیے تمام نو انسانی کے لیے ہر دور میں ہر مقام میں رہنمائی دیتا ہے اس لیے یہ ہر انسان کے لیے تدبر کا حکم کوئی ذہنیت کوئی مسئلہ مطلب، کوئی روش جو تد سے روک دیتی ہے وہ جہنم میں انسان کو لے جاتی اور سب سے بڑی چیز جس کو بڑا ہی مقدس سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے کل سے طالب علم بزرگ ٹھیک ہے،, ہے ان کا احترام ہے ان کی تغرین ہے لیکن جس مقام کی تدبر پہنچا تھا تدبر وہاں روک جانا جانت نہیں ہو گیا تو زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے انسانی علم کی سطح غلام ہوتی کری جا رہی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ اب یہ سمجھنا کس وہ نبوت تو ختم ہوئی نبیت السلسن کی ذاتی اقدس پر اور وہ ختم نبوت سے کچھ کمی واقع نہیں ہوئی قرآن محفوظ ہو گیا وہ تو نبوت قیادت کرتے نہیں نبوت تو ختم ہوئی تو غور و فکر بھی اگر ہم سمجھے کہ ہزار برس پہلے انسانوں تک ختم ہو گیا آگے بڑھے ہی نہیں ہے تو یہ تو جامد ہو گیا انسان اس کی فکر جامد ہو گئی دنیا کی باقی پودے فکری کہیں سے کہیں تحیس جان ہوں گی اور یہ ہزار برس پہلے کے فکر میں رہے انہوں نے انہی اخلاق کے کہنے کے مطابق بلکہ وہ تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیتے تو یہ مانا جائے کہ ساتھ یہ آسمان ہے ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان اور یہ آسمان شیشے کا ایک ہے جس کے اندر یہ جڑے ہوئے ہیں جن کو ستارے کہتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اتنے اتنے پانچ پانچ سو سال کے قاطلہ ہے اور یہ یہ تصور اگر ہم کر لیں آج بھی یہ تصور جو ہے اجلاس کے اجتباع کے اندر کلو حیرن کی اشتباح طرف یہ ان کا مقصد ہے کہ جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں بس وہی ہر آخر ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی کے صدر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین ڈھونڈتی نہیں ہے یہ شاقن ہے اور وہ کہتے ہیں جو یہ مانتا ہے کہ یہ زمین گردش کرتی ہے وہ کفر ہے ارتداد ہے اسے کونسی لے کرنا چاہیے دلیل کیا ہے ہزار برس پہلے سے تفصیل میں ہی آگے کسی روایت میں آگے کیا کہوں گی اسے آپ انسانی زندگی کی مصابقت جو ہے دوسروں کے ساتھ وہ تو گور و آتی آتیوں تو دبر ترتیب کا جسم اس کی پر ہے جو اس میں آگے بڑھتا ہے وہ آگے بڑھا جاتا ہے اور جہاں انہوں نے یہ ذہنیت پیدا کی کہ اس سے آگے کوئی سوچ نہیں سکتا خود نیچر کا کچرت کا کچھ ایسا فائدہ ہے کہ جس پروجیکٹ سے کوئی کام لینا بند کر دے وہ اس کو ختم ہی کر دیتی ان کی تحقیق یہ ہے کہ کنگادوں کی آنکھیں بھی کبھی دیکھا کرتی تھی روشنی کو برداشت کر لیا کر دیتی انہوں نے اس کو بند رکھنا شروع کر دیا فکرت نے کہا دیا کہ ان کے لیے یہ بےکار چیز ہے انہوں نے اس کو آگے دینی بند کر دی جیسے کہا جاتا ہے جو انسان بھی یا جو کون بھی صدیوں تک فکر و تدبر سے کام لینا چھوڑ دے اس میں فکر و تدبر کی صلاحیتیں اگر وہ مقبوض نہیں ہوتی تو مخلوط تو ضرور ہو جاتی تو جو کون اپنے لیے مذہبی مثلت اور عقیدہ یہ بنا دے کہ ہزار برس پہلے تھی جو سوچ تھی اس سے آگے سوچ جو ہے وہ ارتداد ہے پوکھر ہے سوچنا ہی نہیں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کس طرح کیا ہے بےکار ہے اس قوم کے لیے فائدہ کیا ہے کسی اور قوم کو یہی کچھ لیجیے جو کام دیں یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو ذہنی کہا وہ مقام جہاں ارطار رک جائے روح کے معنی یہ آتا ہے نہیں تھائے آگے نہ بڑھ سکے جب یہ کیسی ہوتی ہے اس اور میں نے اس کے لیے یہ جو مثال دی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سب جو کچھ پہلو نے سوچ لیا وہی ہر سے ہے اور کوئی نہیں سوچا جا سکتا قرآن خود کہتا ہے باتیں یہ تھی ایسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس زمانے کے کے درمیان اور اس زمانے کے نہ ماننے والوں کے درمیان تھی یہ قیامت ترتی باتیں حجاحم طبی ہو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ تو یہ کہتے ہیں کالو بل نہ تب ما النا ادہ آبان قرآن کی طرف نہیں آئیں گے ہمارے ہم نے اپنے بزرگوں کو جس روش کا چلتے دیکھا ہم اسی کی کے چلتے چلے جائیں گے <laughs> قرآن کیا کرم نہ یا شہم یا وہ بزرگ یا اسناب یا جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں نہ تو وہ اتنی اچھی فکر رکھتے ہوں نہ قرآن کے صحیح راستے اوپر ہو اس کے باوجود یہ اسی راستے کے اوپر چلے جائیں گے جس کا نتیجہ وہ بتاتا ہے سمنون کہ سوچنے سمینے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بتاتا ہے سمن رکن کہ سوچنے سمینے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان اندھا بہرا گونگا بن جاتے اور ہم لا جاتے دونوں عقل و فکر کی صلاحیت نہیں رہتی یہ ہے وہ جسے آپ سلام کہہ لیجئے یا نتیجہ کہہ لیجئے اس چیز کا جو سوچنے کی بات تو یہ ہے وہ رنگ جو بن جاتا ہے جب انسان رمیش یا ذہنی یہ بھی اختیار کر لے کہ جو کچھ سوچا جانا تھا سوچا جا چکا اب حرام ہے اتل و فکر سے کام لینا ان سے الگ کوئی بات کیا ہے افداد ہے صوبر ہے تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ یہی چیز زنگ بن کے لگ جاتی ہے یہ جو استداد ہے انسان نے سمجھ سوچنے سکھ میں بصیرت کی اس کے اوپر زنگ بن کے لگ جاتی ہے اور نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ فون وہیں کی وہی کھڑی رہ جاتی ہے آگے بڑھ نہیں سکتے تبھی آپ نے سوچا ہے ساری دنیا کے مسلمان اعتبار سے ایک کرب کے قریب ان کی آبادی پچاس کے قریب آزاد مملکتے منافع سے لے کر انڈونیشیا تک ایک بہر زخار موجود مارتا ہوا دنیا کی کوئی ان کے سامنے نہیں سکتی اس کے باوجود یہ ساری دنیا کی تکیل کے دن. اندر پس سمجھ میں سوچنا چھوڑ سکتا جس میں ذرا سمجھ سوچ کے کوئی بات آتی تھی جو اس نے اعتراف یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی کسی نے ایسا کہا ہے تو کوئی بات ہو اگر پیسوں کا ریفرنس دے دیا جائے تو تکلیف اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تو یہ کہ ارتدا اگر آپ آج آگ کہ, کہ آ سارے انسان چاند پہ جا سکتا ہے وہ پوچھیں گے کہ پہلے بھی کسی نے کہا ہے چاند پہ جانے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پہلے بھی کوئی گیا ہے یا نہیں گیا میں نے کہا دیکھ تو نہیں جا سکتا ہے یا یہاں یہ مانتے ہی نہیں تھے جس سے پہلے رشیت گئے سے یہ مانتے ہی نہیں تھے کہتے تھے جھوٹ بولتے جانتے بھی جا سکتے جانا چاہتا دلال کی ان دلال کی ضرورت پیسے کرے جاتے انہوں نار کرتے کم تم بہت جائے گا کہ یہ ہے وہ نتیجہ جس کو تم جایا کرتے ہیں نہیں صاحب ہماری سروس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا یہ ہے وہ نتیجہ بھی سروس کا دیکھ لیے تم نے اپنی آنکھوں سے یہ ایک کیٹیگری تھی ایک گروہ تھا یہ قرآن ان آیات میں ان صورتوں میں نے جا کے معافی ایک گھر سے کار کرتا آ رہا ہے جو اس کی روح سے انسانوں نے مختلف منازل میں گزر کے پہنچتا ہے اور آخر میں اس نے دعویٰ کیا ہمارا ایمان ہے جو اس نے کہا یزیر الدین کل ہی اس قرآن کے نظام نے دنیا کے ہر نظام سے لال باندھا ہے اس دور کچھ اعلانات کو بتا جاتا ہے کہ جس میں یہ انقلاب عظیم پیدا ہوگا وہ سون السلے جہاں یہ اناس عوام کھڑے ہو جائے گے ربوبیت چار کے لیے وہاں وہ کہتا ہے چھٹ کے انسان یہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک تو یہ گروہ صاحب سمجھنا سوچنا ہی نہیں دوسروں کے ساتھ چلنا ہی نہیں ان کی کا تو یہ ہوگی کہ ین کے اندر یہ کھڑے ہو جائیں گے تداحی بربادی ان کا مقدر ہوگا اور اس کے مقابلے میں کل کتاب البرار لفی الگ جین کہا تھا ان کے لیے چکنے والے پستیوں کے اندر جانے والے یا پھر وہی ارتقا کی روس جو کہا بلندیوں کی طرف جانے والے یہ دوسرا بھروہ یہ ہے اس کے لیے ابرار کا لفظ آیا میرا خیال ہے دو ایک درخت پہلے یہ لفظ آیا تھا میں نے اس کی پوری وضاحت کی تھی کہ یہ بات کیا ہے میں نے کیا تھا ہمارے ہاں تو ان کا ترجمہ دل کا ترجمہ بھی نیکی مفت کا ترجمہ نیکی ایک لفظ نیکی دوسرا بدی تصور میں نہیں آتا کہ وہ نیکی تھے وہ نیکی کے خاص کچھ تصورات ہیں ہمارے ذہن میں جیسے مختلف پرہیزدار کا ایک تصور ہے خدا کے نیک بندوں کا تصور ہے قرآن نے مختلف انفاظ استعمال کیے ہیں اور ہر لفظ کے اندر کوئی ایک دنیا مانی کی مخبوم کی تنہا نظر آتی ہے میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ بر کا لفظ بڑا اہم ہے تنگ نظری ایک چیزوں پیدا تنگ نظری تفریح انسانوں کو تقسیم کر دینا طبقات کے اندر یہ اس میں جرم رہا ہے اس کے مقابلے میں ایک خصوصیت بتائی جسے دل کہا گیا وو سوشاد عالی زرسی ان لکیروں کو مٹا کے انسانیت کو ایک عالم عالمگیر برادری بنانے کی تھی یہ سارا کچھ اس وقت کے اندر آتا ہے اور اس کے لیے وہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے لہٰذا درد مچھر کے کہ مغرب کی طرح منہ کر لینا یا مغرب کی طرح منہ کر لینا یہ دیر نہیں ہے دیر آگے جا کے کہا ہے کہ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ مال کی محبت کے باوجود وہ ان کے لیے کھڑا رکھنا جن کو اس کی ضرورت ہے دل کی پہلی نشانی یہ ہے اب وسط آ اس میں خشاد آ گئی اس کے اندر سبقات کی تقسیم کو مٹا دینا آ گیا اس کے اندر یہ کتنی وہی چیزیں ہیں جو ایک لفظ کے اندر آ گئی یہ چیز کا ترجمہ کیجیے یہ تو بھی ذہن میں آتے یہ جو اس قسم کی خصوصیات کے حامل ہے ان کو ابرار کہا گیا ہے افراد کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک ہی وہ الین کے اندر ہوں گے ایسا آتا ہے کہ کوئی مقام ہے اس قسم کا وہ جہاں یہ ہوگا وہ فائیو اسٹار ہوٹل کے اندر ہوں گے اور یہ کسی سے رقص میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے قرآن کی روپ سے یہ چیزیں مقام اور زمران کی نہیں ہے کیفیت کی چیزیں ہیں یہ کیا چیز آگے خود بتا دیا مار رہا ان کو لتا یہ لیون کیا ہے جو ہم نے استعمال کیا ہے یہ کیا چیز کوئی مقام ہے کوئی جگہ ہے کوئی کمرہ ہے کوئی ملک ہے نہیں کتاب کتاب یہ خود کا اپنا عمال نہیں. مال لگا تھا جو کچھ انہوں نے کیا وہ زم بن کے ان کی اوپر لگ گئی بن گیا ان کی پرتی راستے میں یہ دوسری قسم کا ایک آماز نامہ ہے آواز نامہ میں یوں کے لیے کوئی ہے لکھی ہوئی جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اس کا سم ٹوٹل جو اس کے اوپر نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کی ذات پر اس کی پرسنالٹی کے اوپر تو وہ جسے امازنامہ کہتے یہ ہے کہا کہ یہ تو کچھ ایسپ کی بات ہے کیونکہ لکھا ہوا کارن کو ہے نہیں جو سامنے آئے وہ کہا کے ٹھیک ہے یش مقرر مقرر جو وہ اسے دیکھ سکتے ہیں الہی مقرر اختلاف ہمارے یہاں وہ حضرات حضرت صاحب بزرگ اور کے دکھانے والے ان کی آخری درجہ وہ موجود جو ہوتا ہے نند بھرن سنگھ پڑا ہوا مقرب دین مقرر جی نے بار کا نہیں بنا کے مقرب کے معنی ہوا قریب اس کے اب اس معنی میں اگر دیا جائے تو پھر تو خدا کو کسی مقام کے اوپر پہلے بٹھانا چاہیے نا پھر ہوگا نا یہ اس کے قریب ہے اس کے بعید ہے وہ تو میری کیا جائے گا اگر کسی अगर किसी کو ایک مقام پہ نہ بٹھایا جائے تو یہ قریب اور دئی کا لفظ بھی وہاں آ سکتا آپ اس سے قریب ہیں دو है ہے نا مس کیجیے گا یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو مقرر کرتے انہوں نے تو تصور یہ کیا ہوا ہے اب میں پہلا جاؤں گا میری تو زندگی یاد ہی گزری میری کے اندر کوئی ایسا نظر آتا کہ روب رات کو خدا کے ساتھ جاگے مقرر جو پاس بیٹھے ہوئے تصویر کی, کی خدا کا سورو کسی مقام کا سوروپ تو ہے نہیں کیا ہے خدا نے یہ خود کہا ہے میں یہ خدا کے رنگ میں رنگے جانا اس کی یہ محاورہ ہے ہم اہم ہو جانا یا گرم ہو جانا جس سے ہم کہتے ہیں کیا چیزیں وہ خدا کی ہے اتنی صفاتیں خدا بندی خدا نے خود بیان کروائی ہے جمع اور کے متعلق یہ کہا ہے کہ حد بشریت کے اندر ان صفات کو اپنے اندر کو منعقد کرو اس نے اپنے آپ کو رازق کہا ہے تو اپنی قطع کے مطابق تم دوسروں کے راض بن جا اس نے اویز کہا ہے تو تم اپنی رسد کے مطابق دوسروں کی محاورے کے ذمہ دار بن جا یہ جو خدا کی کفات ہوگی جو کہ علیم ہے خبیر ہے شمیر ہے اور پھر ربت عالمین ہے ربوبیتیں جتنی کفات خدا بندی وہ جو خصوصیت سے اس کی ذات سے متعلق ہے نا وہ وقت تھا جب کوئی نہیں تھا تو وہ تو انسان اپنے اندر منعقد نہیں کر سکتا جتنی صفاف دوسری ادارتی ہیں ان کو پھر اس کو یاد رکھے جو میں بار بار کہتا ہوں والا حد میں بچریت ادارتی کے بعد تو لان انتہا ہے انسان کا ہر عمل جو ہے وہ محدود ہوگا کیونکہ یہ خود فائنٹ ہے انفائنا نہیں ہے تو یہ اس کے ہند ہاں کی محدودیت ہے اس محدودیت کی حد کے اندر خدا کی شفا کو اپنے اندر منعقد کرنا یہ ہے قرب خداوندی بندی جتنی خدا کی کوئی شفت کسی کے اندر مناقش ہوگی یہ شاخر حد تک وہ خدا کا مقرر ہو جائے گا اس کے اعتبار سے خدا نے جو مقرر کہا ہے اپنے وہ وہ لوگ ہیں اور یہی تھی وہ جماعت مومنین جن کے متعلق مطلب قرآن نے کہا تھا کہ ہماری صفات اپنے اندر اپنی وسط کے مطابق یہ مناسب کرتے اور جو ذمہ داریاں ہم نے لے رکھی ہیں انسانوں کے متعلق مطلب, ان کو یہ پورا کرتے ہیں. وہ ایسا ہی نہیں کہاں کو مدرسہ کر دیا تو کہنے کی بھائی ٹھیک ہے موضوع میں آپ بیٹھ گئے آرام سے اجرے کے اندر لوگ کمائے آپ کھائیں یہ <laughs> بات نہیں ہے اس میں وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جتنی ذمہ داریاں خدا نے انسانوں کے مطابق لے رکھی ہیں وہ ان کے کوریے سے پوری کرا سکتے ہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مزم لے ہوا مقرر یش مقرر وہ ہے جو اس کو دیکھتے ہیں اس چیز کو بلندی کیا ہے مکان کی شفاٹ کی مکان ہم بولتے ہیں تو اس کے معنی بھی کوئی ایسے کوئی کنکریٹ قسم کی جگہ نہیں ہوتی پولیشن جسے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں وہ اس کو करते ہیں कि کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے خدا بندی کی منقس ہونے سے جو انسان کی ذات میں ارتقا آتا ہوتا ہے وہ لوگ ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ ابراد کی کیا ان جو لفی نئی مل تو سب سے بڑی چیز جو قرآن نے شروع میں سورہ ہیں شرح خواتین انی ہے جو ہے نام نعمت نئیم وہیں سے یہ آیا بڑا جامعہ لفظ عربی زبان کا بھی قرآن کریم کا عجیب بات ہے اس قوم عجیب بات تھی کیا کیا متضاد چیزیں اکٹھی کرتے تھے سر نعمت یا نئیم کے متدب کے اندر روانی بھی اس میں آتی ہے ندی کی فی... ان کے یہاں کشنی دی جاتی ہے की کی شروع چندی کے پھول کی پتی سی سی نزاکت اوپر کا جو مکان کے جو صبح ہو دوسری منزل اس قسم کی بلندی چٹان جیسی سختی پھول جیسی گرمی یعنی اس قسم کی وہ پسند کٹھی کرتے تھے اس کو کہتے تھے آنند اور سے اگلی بات تو کیا بات ہے ان کی انتخاب کا جو حامل ہوتا تھا اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی خریدا کیا ہوتا تھا یا وہ خود کیا کرتا تھا پانی قرموں کے ہاتھوں نیمت رائے میں ٹھنڈا میٹھا پانی تازہ پانی بڑی چیز کی کھڑا ہو کر جو آواز دیتا تھا نا مسافروں کو کہ ادھر آؤ میں تمہیں پانی پلاتا ہوں وہ من ہوتا تھا پہ خدا لندی کا حامل سیاسوں کو بلا بلا کر پانی پلانے یہ تھی قوم یہ تھی قوم کی زبان اسی نہیں ہی کو لازد ہو سکتا تھا گھبرا رہا نقی نئی دس میں ساری بات ہے جاند نہیں روانیاں بھی ہے پتھری نہیں پھول جیسی نرمی بھی ہے نرمی نہیں چٹان جیسی سختی بھی ہے سستی نہیں گلندی ہے فریضہ کیا ہے ہر پیاسے کو آواز دے کے پانی پلاتا ہے خرات اللہ خراط اللہ الحمد والے راستہ جو ہے اس کے لیے انتظار کی گئی ہے دو دفع آگے آئے دنیا میں ان کا پیزا یاد کیا ہے مقام کیا ہے کچھ کے تصدیق پھیلنا نہیں ہے میں نہیں نام الگ ارائے کے قدار کی مصنوع کے اوپر پائلس پہلی بات شام تو سب کا یہاں گرا فاٹتی اس میں تو دنیا ایک لاش بنائی جاتی کیا خانہ جاتا ہے اس کو ترک کر دینا کتنا ترک کرتے جاؤ گے اتنا ہی ان سے نزدیک روحانیت بلانا اس کی جائے گی تو اس لیے اقتدار اور محلے کا ترقی پر حکومت اس تو تو بھی ان سے ہو جاتا اس مزید دا. سارے دن پیاروں نے پہلے جاندے رائے سے محلے پہ لے جان دے تو نہ اقتدار اس کی مسلم کر پائے مگر دس سنیے عزیزانِ من اور جھوم جائیے کہ اقتدار کی مسنت پہ فائد ہونے والا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی اور نظر نہیں آتا کہا کہ یہ اس مذنب پہ بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں دنیا کی اقوام کو کہ کون کیا کر رہا ہے جلنا کوٹ نمبر حکومت شہران انداز یہ ہے جسے آپ اسلامی مملکت اسلامی حکومت اسلامی اقتدار جی سے کہتے ہیں شہران انداز تمام اقوام عالم کے آغاز کی نگرانی کرنے والی برداشت کرنے والی دیکھنے والی کہ کام کیا کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے ذرا سا بھی غلط اندازوں کو نہیں پھر دینے والا ایک لفظ یہ یعنی آرائد پہ بیٹھنے سے ہوتا ہے انسانی اور قوت کے نقشے میں کہا ان کا یہ مقام نہیں یہ تو بیٹھیں گے تو ان کی تربیت یہ ہوگی کہ نظریں ان کی ساری تفواہیں آلو کے اوپر ہوں گی دیکھ رہے ہوں یہ پھر بال کہا کہاں سے یہ چیزیں لیتا ہے ایک لفظ اس کو فطرت میں صلاحیت بخشی کی چاہیے کسی چیز کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی جہاں بانی سے ہے دشوار تر تارے جہاں بینی لیکن <تصفح> دونوں لفظ <دنب> آ گئے حرائب <تصفح> بھی آگے اور بھی جہاں بانی سے ہے دشوار تر تارے جہاں بینی جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا یہ ہے وہ نظر یہ ہے مومن کی ممتک یہ ہے اس کا اقتدار یہ ہے اس کی حکومت یہ میرا پہلا کرنا اقتدار و قوت کی مضبوطی پر براجمان ہونے کے بعد آ کے من کرنا نہیں ساری دنیا پہ نظر رکھنا جہاں بھی یہ میں ان یہ ہے مقرردین جو نعیم میں ہوں گے ان کی یہ سکھاتی ہرائب سے ہوں گے نگاہ ان کی بڑی بلند کو فیور جو نظر تن نہیں نظر تن نہیں اب اس بارے حضرہ کی سائیکالوجی کی طرف یہ جتنے نعیم کی چیزیں ملیں گی ان کو یہ ٹھیک ہے محسوس ہوگی کنکریٹ ہوں گی نظر آئیں گی عقائدیں ہر قسم کی وہ جنت نقشہ قرآن है کھینچا ہے جس قسم کا وہ ماڈل بھی ہے ابھی تو کسی قوم کی جن بڑی سے بڑی افواہ کے حصے میں بھی وہ چیزیں نہیں آئیں گا وہ ہو جاتا ہے لیکن یہ چیزیں تو محسوس ہوتی ہے. ان سے جو کل بھی نصیب ہوتا ہے وہ ہے جو مومنین کا حصہ ہے وہ اطمینان کیوں عجیب ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو قوانین خدا کے شادیا رکھ کر استعمال کرتے ہیں تو ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے تو وہ تو ماخوص خیر نہیں ہے تو نظر نہیں آتی لیکن عجیب بات ہے قرآن کہ ان کے قلب کے اندر کی آکائشیں اور اطمینان تو یوں نظر نہیں آ سکتا سارے سو فیور جو نظر نہیں وہ عطائش ہے ان کی خوشخواری بشاخت نظر ان کے چہروں سے معلوم ہو جاتی ہے یہ ہے جو سائیکولوجی کہتی ہے اب تو آہستہ آہستہ آگے رہے ہیں وہ عدالتوں میں مجرمین کی شناخت کرتے ہیں اس سے اور یہ بھی قرآن نے بتایا تھا رحمان اس کی خاص یہ عجیب چیز ہے انسان کے قلب کے اندر گزرنے والی کیفیت کی گمبازی اس کا تیرا کر دیتا ہے ہم آپ کی نجات لڑائی اور کئی چہرے آپ کے سامنے آئیں گے ایک کی چھپائی ہوئی چیزیں ان کی خود ان کے چہرے لے ان کی دماغی کر دی من ٹھیک ہے یور مجرم ایسی کیفیت ہوگی وہ نگاہ پیدا ہو جائے گی کہ مجرم اس کی پریشانیوں سے پہچانا جائے گا یہ مجرم ہے اور یہاں یہ کہا کہ تارے تو پھر وجوہ ہی نظر نہیں ان کے قلب جس طرح مطمئن ہوں گے سکون میں ہوں گے آسائشوں میں ہوں گے اس کی علامات و آثار جو ہیں نظر اس کی جو وہ ان کے چینوں سے آیا ہوں گے تھوڑا سا وقت قرآن زندگی میں توانائی پیدا کر حرارت پیدا کر چلنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ارتقائی مناظر صحیح صورت میں ہوتی ارتقا کا مسئلہ یہ ہے ان کے ہاں کا کہ ہر منزل میں اس زندگی کا ٹکراؤ ہوتا ہے اپنے کے ساتھ اس ٹکراؤ میں اگر یہ غالب آ جاتی ہے تو اگلی سٹیج میں پہنچ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسوبوں کو تورائی کی ضرورت ہے اس کے لیے کمزوری اور ناطوانی اور اور زوق یہ کچھ تصویر مت ہوتا ہے تو قرآن اب بیان کرتا ہے اپنے مخصوص تشویری انداز کے اندر آپ کو یاد اس نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جنت کا بیان جتنا بھی ہے تمثیلی بیان ہے وہ مسلم جنت نثال کے ذریعے سے ہم واضح کرتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی مومنین کی جو جنت جو مومنین کی تحفیت ہے ان کو بھی کے سے, سے بیان کرتا ہے اور پھر وہ تصبیحات اس کی میں نے کیا تھا نا کہ عربی ادب میں بھی قرآن گلندی مقام پر ہے بڑے سے بڑے عظیم کی کوشش کرنے کے باوجود ادبی نگ نقطۂ لحاظ سے بھی اسلوب کے لحاظ سے بھی قرآن کے مشن کو عبادت نہیں لکھ سکتے تو یہ تو بہرحال عربی دوبارہ جاننے سے ہوگا انداز اس کا میں نے کیا بات ہے سر کس چیز سے چہروں پہ سرخی آتی ہے پھول میں حرارت زیادہ ہوتی ہے گردش تیز ہو جاتی ہے کون کی چیز ہے وہ شراب ہی ہے نا سنا ہے میں تج سے کیا ہی نہیں کیا <تصحر> <طيب می> یہ <forgive." متحر> <تصح> تو ہے ہی ہوتی زیادہ نہ جانی وہ واپس واپس آتا میں کشی وہ تو باہر یہ چیز تو یوں نہ اور جس شراب کا یہ ذکر کرتا ہے کو انداز میں سن لینے کو میں آیا ہم اپنے نصیبوں کے حصے میں کہا وہ چیزیں دیکھ لیں یہ مختلف سیتوں میں ہوتی رہی شراب خالص کو کہا جاتا ہے جس میں سر کی بھوت اپنا ہو شراب کے متعلق ایک چیز ان کے یہاں سننے جاتی شاہری میں آتی ہے شاعری میں چیزیں ہوا اور اسے کہتے ہیں کہ جب بوتل کا کار کھل جائے تو کچھ عرصے کے لیے ویسی رہے نا تو کہتے ہیں اس کی تلڈی اور تیزی ختم ہو جاتی ہے یہ تو ہوتا ہے جو ہو جاتی ہے تو خالص تراب اور وہ اس سے ایسا کار پہلے تو لگا ہوا پھر اس میں سین ہوئی لگی ہو تاکہ وہ محفوظ یہ قرآن سے محفوظ ہونے کے لیے یہ ایک لفظ ہوا مخصوص اور یہی سے تو بہت نبوت سیلڈ اب توانائی کی بات بوتل میں جو بھری ہوئی ہے وہ تو کرتا پر توانائی ہے سنڈی ہے تیری ہے سرکتی ہے یہ جو سیلڈ لگی ہوئی ہے مختلف خطاب میں ہوں مشکل یہ مشکل نوٹ لگی ہوئی ہے موہر جس چیز کی لگی ہے آپ کے مشق اور زعفران جو ہے یہ تو سوچو ہی نہیں کہاں تک قوت میں لے جاتے پالک وغیرہ کا علاج مشق یہ بھی اب سننے میں آتی ہیں یہ پیڑ وہ ملتی ہے وہ ہوتا کیا ہے یہاں کا برادہ ہوتا ہے ولاب کی سنٹ ہوتی ہے تو مشق یہ سارا کچھ اس قسم کی شراب جو ہے یہ کاہے کے لیے ہے کیا نیتا ہے اس کا اس کے پینے سے کیا ہوگا یہ شرابیں جو پیتے ہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلتا ہوا گر پڑتا ہے یہ وہ شراب ہے جس کی تکلیف ہے ایک بار زندگی میں نے کہا تھا ارتفائی منازل کے اندر ایک دوسرے سے بھرنے کا نام ہے یہ شراب جو ہے اس کے پینے والے تیز زیادہ کا فل جساب پر سندھ جو آگے بڑھنا چاہے اس شراب کو پی کے دوسروں سے آگے بڑھ جائے گا آؤ جو آگے بڑھنا چاہتا انداز بھی ہے یہ آؤ آگے بڑھنا چاہتے ہو آؤ یہ قرآن کی شراب ہے اس سے آگے بڑھ آگے پڑھو بڑھو زندگی میں جامد نہیں ہے جلوس نہیں ہے ثبوت نہیں ہے یہ سب کی مناظر میں آگے بڑھنا ہے افراد نے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے اقوام نے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے یہ ہے جو کچھ وہ ہے خراب وہ ہے کی زندگی سکھاسو خدا بندی سے یہ توانائی پیدا ہوں گی لیکن یہی چیز جو ہے وضاحت بھی چاہتی آگے بڑھنا جو ہے دو قسم کا ہوگا اب وقت ختم ہو گیا اس سے ہم آئندہ درج کر اٹھا رکھتے ہیں پورا سب کی پچیسویں آپ کا سماج ہے چھبیسویں دینی بربنا